شہید اسلام ڈاٹ کام خالق کلنی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام نو ختم ہوئی آگے سورات جین اللہ, اللہ ربط سورہ جین بانو دلیل نقلی نو علیہ السلام کے بعد دلیل نقلیات جنہ خلاصہ دلیل نقلیات جنہ واحی کے مضامین اربہ پرئے خاتم فی ذات اللہ میرے عظیز پہلے پڑھ چکے ہو واحد صرف نا کن پرمنل جن آستم ہنر کہ ملک شام کال آتا تھا نصیبین وہاں سے جن آئے تھے یا نہیں کرتے کرتے کرتے دیکھیں بھائی دنیا کے اندر کیا حال پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا مارے جا رہے ہیں شولے بمباری کی جا رہی ہے ہمیں آسمان سے روکا جا رہا ہے کیا پیدا ہوا آخر چلتے چلتے نصیبین کے جن کہاں آ گئے وادیے لکھلا کے اندر آ گئے وہاں حضرت صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کرام کو آپ کا ارادہ تھا سو کے اوقاس کی طرف جانے کا تبلیغ کے لیے تو یہ جن درخت کے اوپر آ کے بیٹھے قرآن سنا ایمان لے آئے اپنی قوم کی طرح مبلغ بن کے گئے حضور کو کوئی پتہ نہ چلا بعد کے اندر یہ آیات مبارکہ نازل ہو ساری واحد سر اپنا بھی یہ بھی نازل ہوئیں سمجھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کیسے جن آئے تھے سمجھے جی اس وقت کو نو جن تھے بعد میں انہوں نے تبلیغ کی تقریباً تین سو جنوں کو لے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں حضور سے بیت ہوئے اور حضور نے ان کو تبلیغ کی سمجھایا وہی حال ہے جی دیکھو جی دلیل نقل جنا آپ فرما دیجیے واہ کی طرح میرے اس بات کی کہ انا ہستا فرمین جن کہ انا ہو کے پاس لکھ لو واحد کا مضمون اول واحد کے چار مضمون آئے ہیں انا ہستمہ سے واحد کا مضمون اول ہے اس کو ذہن میں رکھنا کہ آگے عشکال آئے گا آپ فرما دیجیے گا واحدی کی گئے طرح میرے اس بات کی تاکہ شان یہ ہے کہ سنی جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا فاقال قوم تبلیغ جنا پس کہا انہوں نے اپنی قوم اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی اور جن جو نصیبین والے تھے انا سمعنا قرآن اجبا انا سمعے نہ تو پر حاشا لکھو تفصیل اقوال جنات جو کہ تیرہ ہیں تفصیل اقوال جنات جو کہ تیرہ ہیں یہ نمبر وار آئیں گے اقوال جنات تیرہ فکالو انا سمعنا کال نمبر اے انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بے شک سنا ہے ہم نے قرآن عجیب قرآن عجیب سنا آپ دیکھو جنو کے اس تبلیغ میں صداقت قرآن کا مضمون پایا گیا یا نہیں جی ہاں سب مضمون بیان کریں گے صداقت قرآن بھی توحید بھی رسالت بھی تو قرآن عجم ان کے اندر یہ مضمون ہے صداقت قرآن کا ان کی تبریر بے شک ہم نے سنا قرآن جی یاہ دہلا روش جو کہ رہنمائی کرتا ہے طرف ہدایت کے پس ایمان لے آئے ہم ساتھ اس کے والا نوشرے کا بے رب بینا یہ کون سا مضمون ہے جی توحید کا ان کی تقریر میں اور ہر دن شریک کریں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی لیے کوہ یہ پہلا قول تھا جنوں کا بانہ تالا جد و قول نمبر کتنی دو اس میں بھی ہے تحقیق شان یہ ہے کہ بلند ہے شان ہمارے رب کی نہ تو بنایا اس نے بیوی کو اور نہ اولا خدا کی نہ بیوی نہ اولا یہ کتنی نمبر تھا یہ قول؟ دو بان نہ کان یقول سفی ہونا یہ قول نمبر تین اور تحقیق شان یہ ہے کہ تھا کہتا تھا بے وقوف ہمارا اوپر اللہ تعالیٰ کے زید باغ یہ کہ جن کہہ رہے ہیں جبلیو جبلیو جب ہمارے لوگوں میں سے دونوں میں سے بے وقوف خدا پہ کیا کہتے تھے زید بات کہتے تھے شرک کی جو شرک کرتا ہے وہ زید باد کہتا ہے نہیں جنہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو بے وقوف تھے نا وہ شرک کرتے تھے زائد بات کہتے تھے تبلیغ کر رہے ہیں بانا ثنہ یہ قول نمبر کتنی چار اب غور فرمائیے جو ہمارے بڑے تھے نا بڑے وہ جو شرک کرتے آئے اور خدا کے زائد باتیں کرتے آئے تو ہم نے ان کی تکلیف کر لی ہم نے کار کر لی تقلید اور ہم یہ سمجھے کہ جن اور انسان خدا کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے لیکن خلاف ورزی تو کر رہے ہیں تو ان کی تقلید میں ہم بھی کا بنے رہے مشرق بنے رہے ہیں اب سمجھ آیا ہے توحید یہ ہے برنا زننہ قول برکدنی اور بے شک ہم نے خیال کیا تھا کہ ہر نہیں کہیں گے کہ انسان اور جن اوپر اللہ کے جھوٹ کو اس لیے ہم نے ان کی تقلید کر لی مشرقین ون نہ ہو کان رجال و مینال یہ قول نمبر کتنی جی پانچ پانچویں چیز یہ تھی وہ کہنے لگے کہ ہمارے جنوں کا دماغ خراب کر دیا تھا انسانوں نے ہمارے جنوں کا دماغ کس نے خراب کیا کیونکہ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب وہ سفر کرتے نا تو کسی وادی کے اندر جنگل کے اندر ٹھہرتے وادی اور جنگل میں ٹھہرتے تو قافلے کا جو بڑا ہوتا نا قافلے کا بڑا وہ کیا کہتا ارے میاں جنو کے سردار زور سے کہتا کیا کہتا او جنو کا سردار ہم تیری پناہ کے اندر آ گئے ہیں تو خیال کرنا تیری قوم کے شریف جن جو ہیں ہمیں چھیڑے نہیں تیری پناہ ہم حاصل کرتے ہیں اب انسانوں نے جب جنوں کے سردار کو کہا تیری پناہ حاصل کرتے ہیں تو جنوں کا دماغ خراب ہوا یا نہیں دیکھو انسان بھی ہماری پناہ حاصل کرتے ہیں <laughs> اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بند بیٹھے لوگوں میں نظر آئی جب کھوئے جب انسائی جب دیکھا کہ لوگ عادت ہے ماتھا رکھنے کی لوگ بھی معبود بن بیٹھے ہمارے قاؤں پہ ماتھا رکھیں سر جی کا کریں دیکھے وانا ہو کانا کال نمبر پانچ ہے نا تاکہ شان یہ ہے کہ تھے چاند مرد انسانوں میں سے وہ پناہ پکڑتے تھے ساتھ چند مرد جنوں سے فزاد عمرہ کباب راہ کا ان انسانوں نے جنوں کے بدماغی کو بڑھا دیا رہا کم بد دماغی ان انسانوں نے جنوں کی گبڑائی بد دماغی بڑھا دی ون زنو یہ کال نمبر کتنی ہے جی چھ یہ مضمون ہے باس کا قیامت کا مضمون باس بعد با یہ تبلیغ جین کن کے کر رہے ہیں اپنے جنوں میں اور جنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے بد دماغ نہیں بننا اور بات یہ ہے کہ انسان بھی باس کے منکر تھے جیسے تم میں بعض لوگ باس کے کی کیا ہیں منکر ہیں باس بادل بہت وان ذنو اور بے شک انسان نے گمان کیا تھا جیسے گمان کرتے ہو تم وہ جنو یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو کوئی من کرتے باس کے تم بھی وان نالم سما یہ قول نمبر کتنی ہے جی جی؟ سات ہے سات اور بے شک ہم نے ٹٹولا آسمان दی و, दی و, दی و. پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے کیا باتیں سنتے تھے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے سمجھے اب جو ہم گئے نا آسمان پہ ہم نے کہا ٹٹولے کوئی باتیں سنے کس کی فرشتوں کی وہ جی بمباری شروع ہوگی چاروں طرف سے شولے ہی شولہ لگے پیچھا کیا ہمارا فرشتے میں بھگا دیا ہم نیچے اور بے فرشتے بس شو بس وان में کنا ना میں نہا کال نمبر ہم پہلے جاتے تھے آسمان پہ ٹھکانے بنے ہوئے تھے یہ فضا میں بھی بیٹھ جاتے ہیں جن آئے تو دکھانی ٹھکانے تھے ہمارے کیا سننے کے قول نمبر آٹھ اور بے شک تھے ہم بیٹھتے تھے منہ مقاعدہ آسمانوں کی فضا سے ٹھکانوں میں سننے کی خات ہے اب تو جی عجیب تماشا ہے تو معیاں سمیر عام جو سنتا ہے نا اب پالتا ہے واسطے آپ شولا کیا شولا تو ہے اس بانالا ندری کال نمبر کتنی جی نو اور بے شک ہم نہیں جانتے آیا شر کا ارادہ کیا گیا ساتھ ان لوگوں کے جو زمین کے اندر ہیں یا ارادہ کیا ساتھ ان لوگوں کے رب نے کس کا ہدایت کا یہ مضمون رسالت ہے کہ اللہ نے جو حضور کو بھیجا ہے یہ امتحان ہے جو نہیں مانے گا وہ کیا ہو جائے گا تباہ تو شر کا ارادہ ہوگا جو مانے گا وہ کیا ہوگا اچھا انجام پا لے گا تو اللہ نے اپنے محبوب بھیج کے اے شر کا ارادہ کیا کہ ان کو تباہ کروں نہ مانے یا خیر کا ارادہ کیا کہ یہ مانے گے ان کو بحث کا مالک بنوں گا واندہ یہ کور نمبر کتنی جی اتنی دس اور کہنے لگے وہ میاں اب ایمان لے آؤ اب سے بھی پہل ہے ہم میں بعض لوگ نیک تھے وہ موس علیہ السلام کے طریقے پہ تھے یہ یہودی تھے جن اور بعض کیا تھے مشرق بے ایمان تھے تو اب نیک بنو پہلے بھی تھے نیک کے بد بھی تھے اور بے شک ہم میں سے نیک تھے پہلے آ و ماد ہم میں سے بد بھی تھے انا ترائے کر کے دادا ہم مختلف طریقوں پہ تھے باننا زننا کال کتنا جی گیارہ اور بے شک ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں ہرا سکیں گے ہم اللہ کو زمین میں بھاگ کے اور ہرگز نہیں ہرا سکیں گے غیر زمین میں بھاگ کے ادھر ہارا بھا کے نیچے گر غیر زمین باننا لمبا زمین اور خدا یہ قول نمبر کتنی جی بارہ اور بے شک ہم نے جب سنا ہدایت کو قرآن کو ایمان لمسات میں رب ہی ترغیب ایمان ایمان لائے گا اپنے رب کے ساتھ نہ ڈرے گا کمی سے نہ زیادتی سے پورا اس کو سواب ملے گا وہ انا منل مسلم نمبر کتنی جی تیرہ آخری قول پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ انا منت سال ہوں منت ہوں کہا تھا نہیں نا او من صالحون ہوں قرآن سننے سے پہلے بھی باز ہم نے کہا تھے نیک تھے یہودی مذہب پہ پورے بعض کم تھے اب ہم نے قرآن سن لیا تم کو ہم نے ڈرا دیا تبلیغ کی تو اب بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے نہ ہوئے جنوں میں سے یہ اب بھی اور بے شک ہم میں سے اب بھی مسلمان ہیں بہت اور باز ظالم ہیں تو من اسلم جس نے اسلام قبول کیا بس ان لوگوں نے ڈھونڈھ لیا بھلائی کا رستہ وہ ملکا جو ظالم ہے نا وہ ہو جائیں گے جہنم کا ایندان یہ انجام ظلم ہے کنارے پہ لکھ لو یہاں تک کلام جنات ختم ہوئی یہ تیرہ کال ہیں جی جنات کے یہاں تک کلام جنات ختم ہو گئی کہاں تک جی آ تک اب میں ختم کر رہا ہوں نا کلام جنات کو اگر اس طریقے پہ تقریر نہ کی جائے نا تو بابا سمجھ بھی کچھ نہیں آتا تو اگر اگلی آیتیں ہیں نا ان کو بھی جنات کے مطالعے کرو تو معنی ٹھیک بنتا ہے وہ اللہ وس اور اگر نہ مستقیم ہوئے اوپر طریقے تو پلائیں کو پانی کثیر اس کا کوئی ربط ہے ماکبل کے ساتھ جنات کے اقوال کے ساتھ بالکل اس کا رابطہ نہیں کہ اگر مستقیم ہوئے طریقے سیدھے پہ تو پلائیں گے پانی کثیر آگ اس کو وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جب میں جی یہ جلی تقریر کر رہا شہید تھا تو سندھ کا ایک بڑا عالم آیا ساری صورت جن سنی سنی تو میرے پاس آ کہنے کا اللہ آپ کو جداد مال صاحب میں تو اشکال کے اندر بہت پڑا ہوتا مسئلہ سارا حل ہو گیا میں نے کہا اشکال اسی طرح کے ایسے ایسے مانا کرتے جاؤ کوئی پتہ نہیں چلتا بھئی جنات کے مختلف اقوال جو ہیں اب ان میں کوئی ربط تو نہیں نا کوئی کسی کا قول کوئی کس بارے میں کوئی کس بارے میں کس بارے میں, کس بارے میں اب جو ہے یہ آتے ہیں اس کا بھی ہے کوئی ربط نہیں لیکن ہم اس طرح کہیں گے اللہ وقاموں کو ملا کل اوہے اریا اناحوں کے ساتھ پیچھے لوٹو انا حستا میں کیا لکھا تھا جی باہر کا مضمون اب ادھر لکھو باہی کا مضمون دو کا مضمون ہے دو اب جب واحد کا مضمون ہوا اس کا اثر پڑے گا پہ ہو پہ کا ہوگا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہی کیے گئے ہیں میری طرف جنات کے یہ اقوال بھی اور وہی کی گئی ہے میری طرف یہ مضمون بھی وہ بھی وہی کیا گیا ہے جنات کے اقوال کا اور یہ مضمون بھی وہی کیا گیا ہے اور یہ جو مضمون میرے تحیح کیا گیا مستقل ہے یا اس کتاب ہے مستقل یہ کس کے لیے ہے اہل مکہ کے لیے کن کے لیے ہے اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے واہ اللہ وسطام و لکھوی جی. واحد کا مضمون دوم اہل مکہ کو ترغیب علاسلام وائے کا مضمون دو اہل مکہ کے لیے ترغیب بل علیہ السلام اور ان بمن انا ہوا ہے میری طرف اس بات کی وہی ہوئی تاکہ شان یہ ہے کہ اگر سیدھے چلیں قائم ہو جائیں سیدھے راستے پہ یہی اہل مکہ اگر کیم ہو جائیں اوپر کس کے سیدھے راستے پہ اسلام پہ البتہ پلائیں کہ ہم ان کو پانی تسیر کیونکہ کہا تھا آ گیا تھا نا مکے والوں پہ تاکہ آزمائیں ہم ان کو بیچ کے وہ میور ذان ذکر رب ہی انجام اعرا اور جس نے اراض کیا اپنے رب کے ذکر سے قرآن سے تو داخل کرے گا اللہ اس کو عذاب سخت کے اندر تو یہ بھی واحد کا مضمون دوسرا ہے اور اس میں اہل بکہ کے لیے کہہ دی ترغیب تریب علیہ وسلام بحنساجد علّہ یہ واحد کا مضمون نمبر تین یہ بھی میرے پاس واحد کیا گیا مضمون اس مضمون کی بات کی گئی کہ بے شک مسجدیں واسطے اللہ کے ہیں مساجد کے تین معنی ہیں جی مسجدیں بھی سجدیں بھی مساجد کا من سد بھی ہے اور مساجد کا منع آضائے سدود بھی سدع کے اعضا ماتھا ہاتھ پاؤں بے شک مساجد واسطے اللہ کے ہیں پس نہ پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک ارے میاں مسجدوں کا تو حیا کیا کرو اللہ فرماتے مسجدوں کے اندر خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو خدا کے ساتھ اور یہ کیا کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ خدا کے ساتھ پکارا یا نہیں نار حیدری یاری و حیا کرو مسجد اللہ کے لیے نہ پکارو ساتھ اللہ کے کسی کو وا نہ ہو لمبا کام عبد یہ واحد کا مضمون کا ہے جمبر جی اتنی کا یہ بھی میری طرح واحد کیا کہ جی مضمون طاریشان یہ ہے کہ ہر گاہ کے کھڑا ہوتے اللہ کا بندہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف سمجھے تو قریب ہیں کہ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھیڑ لبادا کا منع مجھ تمے بھیڑ کر جاتے ہیں اے حضور جب دین کی دعوت دیتے تبلیغ نہ تو بس تماشا بنا لیتے کافی استحزا کے لیے مخالفت کے لیے کیا جاتے ایسے جمع ہو جاتے بھیڑ کر دیتے یا آپ عبادت کر دے نماز پڑھتے ہو ایسے قریب ہے کہ ہو جائیں اس کے برگی کل انما ادو ربی یہ پرائز خاتم الانبیاء یہ جواب, جو جواب بھی ان کے تعجب کا ڈبل تعجب کر کے جو پھیر کرتے ہیں نا جواب ان کے تعجب اور پرائز خاتم الانبیاء آپ فرما دیجیے سوائے پکارتا ہوں میں اپنے رب کو اور نئی شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی کو بھرے اب کل انی کو بھر دم برکی جی؟ آپ فرما دیجیے بے شک میں نہیں مالک واسطے تمہارے نقصان کا نہ نفے کا کل بھر تین اس تیسرے فریضے کے اندر یہ بتایا گیا کہ کافر لوگ حضور کو کیا کہتے تھے اے تھے بے قرآن غیر حاضہ ہو بدل ہو یا قرآن دوسرا لو یا کیا کرو اس کے انداز ترمیم کرو کچھ نہ کچھ ترمیم کرو تو حضرت نے فرمایا اگر میں ترمیم کروں تو خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو مجھے کون بچائے گا خدا کے عذاب سے دیکھو جی فریضہ نمبر تین آپ فرما دیجیے بے شک میں ہرگز نہیں بچایا سکے گا مجھ کو اللہ کے عذاب سے کوئی ایک اگر ترمیم کروں اور ہر گز نہیں پاؤں گا میں سوائے اللہ کے کوئی جائے پناہ اللہ بلاغ من اللہ لیکن میں اللہ کے پیغام پورے پورے پہنچاؤں گا چاہے تم مانو یا چاہے نہ مانو مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے ورثالات اور اس کے پیغاموں کو ادا کرنا یہ میرا کام ہے مگر پہنچانا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ورثال آتے بنا اس کے پیغاموں کو مکمل ادا کرنا یہ ہے میرا فریدہ لیکن وہ میاں آپ اللہ جس نے بے فرمانی کی نا اللہ کے اس کے رسول کی فَإنَّهُ اللہ نار جہنم یہ انجام ہے یہ جی انجام ایسیان اس کے لیے نعر جہنم خالدین آباد حتیٰوزوں یہ زجر ہے کہ حتیٰ حایت کے لیے اور اس سے پہلے عبارت معذوف ہے کہ لا جزالون القفر لا جزالون القفر یہ جو ضدی کافر ہے نا یہ ہمیشہ کفر پہ رہیں گے یہاں تک کہ جب دیکھیں گے نا اس حذاب کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں ان قریب جان لیں گے کہ من عذاب ناصرا کون زیادہ کمزور ہے بیت بار مددگار کے وا کلو اور کس کے عدد قلیل ہیں آج تو کہتے ہیں نا جی ہمارے مددگار بہت ہیں ہمارے قوم کے عدد زیادہ ہیں تو لیکن جب عذاب آیا نا پتہ چل جائے گا کہ نہ وہاں مددگار کوئی ملے گا نہ یہ عدد کام آئیں گے جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے بیت بار مددگار کے اور عقل ہے بیت بار گنتی کے قل لین آادری فری بار کتنے جی بتائیے چاہ آپ فرما دیجئے ان نافیہ ہے نہیں جانتا میں آیا قریب ہے وہ قیامت جس کا وعدہ دیے جاتے ہو یا کرے گا واسطے اس کے رب میرا مدت درار تو حضور قیامت کے علم کو جانتے ہیں اتنی تو ہم بھی جانتے ہیں قیامت یقینی آنی آئے لیکن تفصیلی طور پہ تائیں کیا تفصیلی طور پہ تائیں وہ تو کوئی نہیں جانتا آیا قریب ہے قیامت جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم یا کرے گا واسطے اس کے رام میرا مدت دراز عالم الغائب اس سے پہلے ہوا مقدر ہے وہی اللہ ہی عالم و ہے پس نہیں مطلع کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو پسند کرتا ہے کس سے رسولوں سے تو ان کو بعض غیب پہ اطلاع دیتا ہے قول نہیں بعض تفسیروں میں دیکھو ادھر روح المانی میں لکھا ہوا ہے باقی تفسیروں میں دے. پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں مگر جس کو پسند کرتا ہے بعض غائب پہ تلا دیتا ہے لیکن ذرا غور فرمائیے غائب پہ جو اطلاع دیتے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے تو حضور کے پاس جب وہی لاتا تھا نا جبری تو وہی کے دوران چار فرشتے پہارا دیتے جب وہی لے آتا جبری اور حضور کے سامنے وہی پیش کرتا کتنی فرشتے پہارا دیتے جبرین کے علاوہ چار فرشتے پہارا دیتے تاکہ شیطانوں کو قریب نہ آنے دیں یہ شیطان بڑے بدماش ہیں وہ جیسے اوپر جاتے نہ سننے کے لیے اسی طرح حضور کی بہی سننے کے لیے بھی آ جاتے کہ کوئی لفظ سن کے لوگوں کو بتائیں کہیں ان چار فرشتے ہوتے ڈنڈا مارتے ان کو بالکل کر ہی بنانے دیتے یہ حفاظت وہی کی جاتی دیکھو جی فائن نہ ہو یا سلوکوں بین یا ہاں تو روپ کی حفاظت واہ روک کی حفاظت واحد وہی کی حفاظت کے طریقے پستا کی وہی اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے ممبین یادائے ہیں اس رسول کے آگے و مین خال پہ رسول کے کیا پیچھے راسدا چوکی دار یہ چار تھے جی چوکی دار وہ بھیج کے حفاظت کرتے ہیں یاسلوں کو بھیجتا ہے آگے حضور کے اور پیچھے آپ کے ٹوکیدار لے یا لاما حکمت حفاظت تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ تحقیق پہنچا دیا فرشتوں نے پیغام اپنے رب کے مکمل پہنچا دیے کہ شیطان کا دخل نہ ہوا تاکہ جان لے اس بات کو کہ تحقیق پہنچا دیے کس نے فرشتوں نے پیغام اپنے رب کے نبی کے پاس باطا اور احاطہ کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس چیز کے کہ ندی ان کے ہیں فرشتوں کا بھی احاطہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ باساک اللہ چین ادذا اور شمار کیا ہر چیز کو بے بار عدد کے عدد کا معنی ہے کہ پوری وہی پہنچائی کیا ایک لفظ بھی کمی بیشی نہ ہوئی عدد کے لحاظ سے